بسرحمن الرحمہ اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ شاہ بات الباشہ باقی تمام سامعین برادران گرامی خانہ سب کچھ اخبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطنت کتاب دعوت شرم دس نمبر پانچ اور دو سو چار اور پانچ سو باسٹھ شروع سے ابھی تک اندرست کی تعداد دعوت شریف میں سے اور دو سو چار اوراج فتح کا اوراج فتح میں ہم اوراج فتح میں اسماع الحسن کے بعض میں سے آسما دس عصم مبارک نمبر تین اور چار یا رحمان ہوں یا رحیم ان مقدس دو عسموں کے بارے میں ان کی لغوی معنی و توضحات جو مختلف عالم اسلام کے علماء نے جنہوں نے ہندو اس آسما کے آسمہ حسنہ کے بارے میں تعلیفات کی ہیں ان سے مدل لیتے ہوئے اور ساتھ ہی عربی لغت سے مدل لیتے ہوئے ان کے کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے کل آپ لوگوں کو جو ہے علامہ فاد کے بیٹے جو ہے شیخ احمد فاد نے جو فارسی زبان میں ہندو آسما کی جو توجہ دیا تھا وہ لوگوں کو پہنچایا آج جو حضرت محمد لائجی نواشی حضرت شاثر محمد نرواش کے شاگرد خاص ہیں ایران لاہ ہی جان میں آپ کا خلیفہ تھا تو طالب سولہ سال ایک مطابق بیس سال آپ نے شاث محمد نرواش سے فیض حاصل کیا ہے اور آپ کا خلیفہ مجاز ہے تو حضرت اسلم لائے جی جو آپ کی مشہور کتاب جو ہے شرح گلش راز میں صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر چار و پانچ پہ صفہ نمبر چار و پانچ میں جو ہے ان دو اسمعہ الرّحمن اور الرحیم کے بارے میں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے تو اس سے تھوڑا صاحبوں کو توجہ دے دوں گا کیونکہ یہ ہمارے پاک مسلک کے بزرگان میں سے ہے ہاں جی اور لہٰذا جو ہے انہیں کی انہوں نے جو تشریحات کی ہے وہ وہ زیادہ ہمارے لیے یقیناً فائدہ مند ہیں اس لیے ان کے بھارت کو بھی اپلو کو توجہ دیتا انہوں نے عرفانی زاوی سے ہندواسما کی تشریح ہے عرفان و تصوف کی جو ہے تعلیمات کی روشنی میں تو آپ فرماتے ہیں ہر اسم رحمان و رحیم ہر اسم میں الرحیم رحیم جی کو تجلی عام و رحمت رحمانی اور تجلی خاص و رحمت رحمی کے عنوان سے دونوں کے فرق کو واضح کیا ہے ہاں جی آپ نے جو ہے شرخ راز میں صفحہ نمبر چار اور پانچ پر یہ ہر حرکنی تھا ہاں جی عصری لاجن کتاب شارغ حسین راز میں صفحہ نمبر چار اور پانچ پر اس میں الرحمٰن و الرحیم کو آپ نے تجلی عام و رحمت رحمانی اور تجلی خاص و رحمت رحیمی کے عنوان سے ہاں جی دونوں کے فرق کو واضح کیا ہے یعنی الرحمٰن اور رحیمِ آپ نے رحمان کو ہاں جی تجلِ عام و رحمت رحمانی کے عنوان سے اور الرحیم کو تجلی خاص و رحمت رحیمی کے عنوان سے آپ نے ان دونوں کے فرق کو بیان کے ان کی توضیحات دی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں تجلی ظہوری ہاں جی تجلی ظہوری جو ہے برد و نواز اللہ تعالیٰ کے ظہور کا جو تجلی ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں انڈیا کے عام دیگر خاص ایک تجلی ہے وہ عام ہے سب کو شامل ہے دوسرا وہ تجلی خاص ہے کچھ مخصوص موجودات معلومات کے لیے عام را تجلی رحمانی میں نامن ہاں جی تو تجلی ظہری میں سے تجلی عام کو تجلی رحمانی کہتے ہیں اس تجلی رحمانی اور اس میں رحمان کی برکت سے موجودات کو کیا جو ہے سمر ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں تجلی عام کو جو ہے تجلی رحمانی کہتے ہیں اور یہ تجلی عام اس رحمان کی برکت سے ہیں اور اس اسم کے اس تجلی کے ذریعے سے ہاں جی اور جو ہےملہ تجلی رحمانی کہتے ہیں اور تجلی کہ ہر اس تجلی اسم کے ذریعے سے کہ وجود ہر شے کو اس تجلی کے ذریعے سے اس میں رحمٰن کے ذریعے سے ہر شے پر اللہ کی طرف سے احفاظ وجود ہر شے کو وجود دیتی ہیں وجود ملتی ہے اس قسم کی برکت سے ہر شے کو کائنات کی مایت طویل میں نل کا اور اس کے علاوہ ہر شے کو جتنی کمالات اس وجود کے نظرے میں ضرورت ہے وہ سب بھی اسی میں الرحمن کی برکت سے ملتی ہے تو حفاظۂ وجود معیت دبیومنل کمالات وجود اور ہر وجود کو جس محسد کی لالہ نے خلق فرمایا اس کی عالم منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی کمال تک پہنچنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ وہ سب بھی اس اسم میں کی برکت سے ہر شے کو ملتی ہے تو ما بر تمامت موجودات حرمد اسم سمرات جل رحمانی جو ہے کہتے ہیں اور اس تجلی کے ذرائع سے فاضۂ وجود ماہ ماہی طبی من الکمالات وجود اور جو کچھ اس وجود کے, کے کمالات میں شامل ہیں وہ سب جو برتمامت موجودات اللہ نے تمام موجودات عالم پر فرمود اس عشمِ رحمان کی سے تمام موجودات کو وجود بخشا ہیں اور وجود کو کامل کرنے کی جتنی چیزوں وہ سب بھی اس رحمان کی برکت سے اللہ نے ہر چیز پر افاظہ کی ہے بخشا ہے بدرین تجلی اور اس تجلی رحمانی میں ہمیں موجودات مساوی ہیں تمام موجودات عالم عرش لیکن فرش سب برابر ہیں اللہ نے فرمایا ما ترافی خلق رحمٰن منتھاؤت سرائے ملو میں ہاں جی اللہ فرماتے ہیں ما ترافی خلق رحمان منتفھاوت اللہ تعالیٰ کے رحمت میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا یعنی ہر شے کو اللہ کی یہ رحمت شامل ہے اس طرح اور فرمایا حش جان و رحمت وصیت کلس اللہ کی رحمت ہر شے کو چھائی ہوئی ہے ہر شے پر محیط ہے تو ان دونوں سے یہ سمجھ میں یہ دونوں رحمت جو ہے ہاں جی رحمت رحمانی ہیں اس رحمت رحمانی کے ذریعے سے یہ رحمت ہر شے کو محیط ہے اور ہر شے پر کوئی اس رحمت کے برکت سے اللہ نے وجود بادشاہ اور وجود کے ساتھ ساتھ جن کے بقا اور دواؤں میں سمرار کے لیے جن کو اصل منزل تک پہنچانے کے لیے ہاں جس کمال تک اللہ نے پہنچانے کے لئے، ان کو حلق ہے ادت تک پہنچانے کے لیے جتنی راہم چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب بھی اس میں رحمان اور رحمت رحمانی کے ذریعے سے حرشے پہ افاظہ ہوئی وہی رحمتہ رحمت امتنانی می خان اور اس رحمت رحمانی کو اور تجلی رحمانی کو رحمت امتنانی بھی کہتے ہیں یعنی محض احسان شپ ماہ منت اللہ کی احسان و عنایت طبی سابقۂ عمل اللہ اللہ کے احسان ہے اور ایک عنایت ہے بھی سابقہ بندی طرف سے موجودات کی طرف سے سابقہ کوئی عمل نہیں ہے وہ تو موجود ہی نہیں تھا نا عمل کہاں جائے گا تو وجود بھی اسی نباشا وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اسی نباشا لہٰذا جو ہے یہ رحمت رحمانی اور اس کے طرح سے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت امتنانی ہے معذ احسانی لس کو رحمت امتنانی کہتے ہیں کیونکہ بے ماہ منت وہ صرف اللہ کی احسان اور عنایت سے اور بی سابق عمل بندو مجھہ تسبد کسی سابقہ نیک عمل کے بر اشیا احفاظ اشیا پہ اللہ کی طرف سے احفاظہ ہوا ہر چیز کو اللہ نے عطا کیا یہ رحمت اور جو ہے ای رحمت نے فرمود لہذا اسی احسان کو اللہ نے رحمت کہا ہنی اسی کو اللہ نے رحمت کہا وفضل جو ہے عبارت اللہ کے قرآن میں کہ جو فضل کے رحم البط استعمال لے تو فضل کیا ہے فضل عبارت تین تجلیت اللہ کی فضل سے مراد بھی یہی تجلی رحمانی ہے کیونکہ فضل کے معنیوی سابقہ کسی عمل اور اشتقاق کے بغیر کسی کو پر احسان کرنا ہے کسی پر انعام کرنا ہے ہاں اس کو فضل کہا جاتا ہے احسان محض یاز رحمت رحمانی کو فضل الہی سے بھی تعویر کیا ہے وہ فضل عبارت از این تجلیس اور اللہ کی فضل سے بھی مراد یہی تجلی ہے یہی تجلی رحمانی جو ہر شے کو شامل ہے وہ ہر دو عالم رہا اور یہ رحمت جو ہے ہر دو عالم رہا اور مرکز عبارت تزغیب و شادت ہے عالم غیب و شادت دوسرے الفاظ میں دنیا و اغباس دنیا و حرت بدین بی تجلی بینوار وجود روشن ساتھ ہے اللہ نے یہ دنیا کو بھی اور قیامت عقبہ کو بھی جنت کو بھی اسی تجلی رحمانی کے ذریعے سے اسی تجلی کے نور سے وجود دیا ہے اور ان کو روشن کیا ہے چنانچہ یہ فارسی شعر وہاں آیا ہے ان بود ہر ذوات را شامل یعنی یہ رحمت ہر ذات کو شامل ہے ہر شے کو شامل ہے ناقد ازبِ برابر کامل اور موجودات ناقص و کامل سے برابر ہیں سب کو یہ اللہ کی رحمت رحمانی شامل ہے کافر و کفر مومن و ایمان ہمیرا اندرو و مساویدان ہاں ایک شاخ خواہ کا ہو یا قرر کی حالت میں ہو یا مومن ہے ساب ایمان ہے سب کے سب ہمیرا اندرو و مساویدان سب کو اس رحمت الرحمانی کے سامنے برابر جانو اللہ کی رحمت الرحمانی سب کو شامل ہے چونکہ اللہ نے ہی نے سب کو وجود بادشاہ ہاں جی تو سب کو اللہ کی رحمت شامل ہے وجود کی بقا اور دوام کمال تک وہ نہیں جنہیں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے ہم ہاں منت خاص احسان ما حضل خاص سے بادشاہ ہے لہذا جو ہے یہ رحمت رحمانی سب کو شامل ہے تو اس کو تجلی رحیم رحمانی کہتے ہیں اس میں رحمان کے ذریعے سے کائنات کے ہر شے کو جو فیض ملا ہر شے کو وجود بادشاہ ہر شے کو دوا مسلم تمام ضروریات کی چیزیں ان کو اللہ نے عطا کیا اور دنیا و اقبا اور غیب و شادت ان سب کو اللہ نے اس اس میں رحمان کے نور کے ذریعے سے منور کیا لہٰذا اس را تجلی کو تجلی رحمانی کہتے ہیں اور تجلی عام اور رحمت عام بھی کہتے ہیں اشریلا جی اور تجلی دوم جو ہیں تجلی دوم کو جو ہے تجل دوم راہ کی خاص تجل جو کہ خاص ہے تجلی خاص ہے اس کو رحیمی میگوین اور تجلیہ خاص کو تجلیہ رحیمی کہتے ہیں یعنی اس الرحیم کے توسل سے جو رحمت دنیا کی ہر شے کو ملتی ہے جو رحمت متجلی ہوتی ہے جس رحم اللہ کی ذات کا اس رحمت کے ذریعے سے ظہور ہوتی ہیں اس کو رحمت خاص بھی کہتے ہیں اور اس کو تجلی خاص بھی کہتے ہیں تجلی رحیمی بھی کہتے ہیں کہ فیضان کمالات اس رحمت اس تجلی رحیمی کے ذریعے سے فیضان کمالات معنویہ کمالاتِ مانوی کا فیضان ہر برمومنان و صدیقان اللہ کے مومن بندوں پر سچے بندوں پر سچ بولنے والوں پر و ارباب قلوب اہل دل پر می حرمائن طریقت کے جو اللہ کی شبر و عبادت میں مصروف رہنے والے ارباب قلوب ہیں دل صاحبان دل ہیں وہ دل تو سب کو رکھتا ہے یعنی دل دل اللہ کو دیے ہوئے لوگ اللہ دل میں اللہ کے کسی اور کو جگہ ہی نہیں دیا وہ ارباب قلوب ہے عالم معرفت بھی کہتے ہیں عارف بھی کہتے ہیں ان پر جو ہے جو کمالات معنوی اللہ کی طرف سے احاطہ ہوتی ہیں ہاں جی اسے جو ہے تجلی رحمی کہتے ہیں وہ تجلی رحمی کیا ہے ان کے دلوں پر کون سی جو ہے رحمت اللہ جو ہے فیضان کرتی ہے نازل کرتی ہے انہیں عطا کرتی ہے مثل معرفت اللہ خود کی معرفات و توحید ایک اللہ توحید کی, کی صحیح معرفت اللہ کے ایک جاننا و و تسلیم اللہ کے ہر فیضے کے سامنے راضی ہونا تسلیم سب تسلیم و خم رہنا اللہ پر بھروسہ کرنا توکل اور مطابعت اوامر واجب واجب ثابت ہاں جی سے جو اوامر بندے کے اوپر واجب ہے اور ثابت ہے وہ اجتناب ازمناہی و نواہی اللہ نے جن چیزوں نہیں کیا ان سے روکے رہنا منقراد سے روکے رہنا وازین تجلی اور اسی تجلی یہ سب جو ہیں اسی اس میں رحیم کی برکت سے اللہ کے مومن بندوں کے دلوں پر صدیقان کے دلوں پر ارباک بل قلوب کے دلوں پر متجلی ہوتی ہیں وازین عظیم تجلی تعویر بفیض نہ مجھے اس تجلی کو فیض سے تعویر کیا سری لا جی نے اس تجلی کو فیض سے تعبیر کیا اس کو ہاں جی رحمت امتنانی سے تعبیر کے اس کو فیض سے تعبیر کیا تجلی تعبیر بہ فیض نمجے ودرین تجلی اس تجلی میں کافی ازمومن کافیر اور مومن آسی عظمتی گناہ اللہ اعلیٰ فرمبردار اور ناقد ادکامل جو لوگ اللہ کے بعد بنے گ سے اور کامل ہے ان میں ممتاز گشتیات ان میں فرق ہے یہ رحمت جو ہے اللہ کے ہاں جی مومن بندوں پر بندار بندوں پر کامل بندوں کے لیے ان کی شامل حال ہوتی ہے لہٰذا ان میں فرق ہے اور یہ فیض خاص ہے یہ خاص فیض ہے جو اللہ کی مخصوص بندوں کو پہنچتی ہے کہ طبیعت انسان ان, ان, ان انسانوں کی طبیعت جو ہے طبیعت انسان رنگ گلشن گردانی دے انسان کی مزاج کو اس جسم کی برکت سے ایک باغ بنا دیا معرفت کا وسعت ہزار ہزار گل رنگا رنگ کے خوشبو یا معرف ہزاروں طرح طرح کے رنگوں کی اللہ کی معرفت کی خوشبو و حقائق اور حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے درنگ گلشن شکوفہ دس اس گلشن میں اس انسان کے دل کے اس گلشن میں اللہ نے ان میں ان کو جو ہے شکوفہ کیا ہے یعنی ان میں ان ان طرح طرح کے خوبصورت پھولوں کو ان دلوں میں اللہ نے کیا ہے کھلا ہے کھلنے دیا ہے اور ان کے دل منور ہے روشن نورانی ہے تو یہ مطالب جو ہے شلغشن راج سو نمبر پانچ میں ہیں تجلی ہے دھوم کے بارے میں تو آج جو ہے آپ لوگوں کو یہ دو تجلی اس میں رحمٰن اور رحیم کو اشلی اللہ جی نے تجلی عام اور تجل خاص سے تعبیر کیا اور سعدی تجلی رحمانی اور تجلی رحمان رحیمی سے تعبیر کیا تجلی رحمانی کے برکت سے ہر شے کو وجود اور دوام اور استقلال اور ضروریات کے تمام زندگی در زندگی ملا ہے اور یہ ہر مومن کا سب کو شامل ہے تجلیہ رحیمی یا تجلی خاص اس میں رحیم کے برکت سے جو فیض ملتے ہو اللہ کے سچے مومن بندوں کو اللہ کے فہم ودار بندوں کو اور اور اعلی دل اللہ کے اللہ والوں کو ملتی ہے جیسے ان کو اللہ کے درگاہ میں ہر طرح کی معنوی فیضیا فیوزات سے ان کے دل سیراف ہو جاتی ہیں یہ دو ان دو اس میں الرحمٰن الرحیم کے بارے میں حضرت رشی الجی کی یہ ہیں بقیہ توضیعات آگے انشاءاللہ بڑھیں گے